دعوت المقاومت الاسلامیت العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے مسلسل کئی دنوں سے عباسیوں کی خلافت کا تذکرہ جاری ہے آج کے درس کا عنوان ہے اہم القدع یا العباس في العصر الاول جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ عباسیوں کی خلافت کو استاد محترم نے تین زمانوں میں تقسیم کیا ہے پہلا زمانہ جو عباسی خلافت کی قوت و شان و شوکت کا زمانہ تھا ایک سو ہجری سے دو سو پچاس ہجری تک اس دور میں عباسیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کون سے مسائل سے وہ دوچار ہوئے ان میں سے اہم مسائل کا تذکرہ آج کے سبق میں کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ استاد محترم نے یہاں پانچ مسائل کا ذکر فرمایا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اہم مسائل ہی کا تذکرہ استاذ محترم فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جو عمومی مسائل حکومتوں میں ہوتے ہیں ان کا تو تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اہم مسائل عباسی خلافت کے پہلے دور میں خلافت کو درپیش ہوئے ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے ولایت العہد ولی اہدی کا مسئلہ نامزد خلافہ کا مسئلہ یعنی موجود خلیفہ کے انتقال کے بعد کس کو خلافت سونپی جائے گی اسے ولاحت کہا جاتا ہے ولی یعنی نامزدگی کا مسئلہ یہ ان کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ عباسی خلافت میں تھا وہ ہے انا الشعبیہ یعنی بین الاقوامیت کا مسئلہ تفصیل میں انشاءاللہ یہ باتیں آگے آئیں گی تیسرا مسئلہ جو عباسی خلافت کو درپیش تھا وہ زندیقوں کی تحریک تھی عباسیوں کی خلافت میں جو چوتھا مسئلہ تھا وہ خلق قرآن کا فتنہ تھا پانچواں مسئلہ عباسیوں کی خلافت میں بے راہ روی فضول خرچی اور شریعت سے دوری کا مسئلہ تھا یہ پانچ مسائل استاد محترم نے یہاں ذکر فرمائے ہیں اور یقیناً ان مسئلوں کو ہم عباسی خلافت کی خامیاں بھی کہہ سکتے ہیں ان مسائل کے برے نتائج بھی برآمد ہوئے جیسے کہ امویوں کے عروج کو زوال دیکھنا پڑا اسی طرح عباسیوں کو بھی ان مسائل کے نتیجے میں زوال دیکھنا پڑا سب سے پہلے ولایت العہد یعنی ولی آہدی یا نامزدگی کے مسئلے کی طرف توجہ کرتے ہیں عباسیوں نے بھی وہی کی طرح خلافت کو میراث کی طرح جاری رکھا یعنی اپنے بعد اپنے بیٹوں اور اولادوں میں یہ خلافت انہوں نے جاری رکھی جس کے نتیجے میں عباسی خاندان میں انتشار اور اختلافات ظاہر ہوئے آپس میں دشمنیاں اور نفرت و عداوت پیدا ہوئی چنانچہ خلیفہ منصور نے اپنے چچزاد عیسا بن موسا سے خلافت کی نامزدگی کو چھین کر اپنے بیٹے مہدی کی طرف منتقل کیا عبا سے خلیفہ منصور کی جو کنیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے ابو جعفر یعنی منصور کے جو دوسرے بیٹے جعفر ہیں مہدی نے اپنے باپ کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے میری جگہ جعفر کو خلیفہ متعین کیا تو میں آپ کو قتل کر ڈالوں گا اور خلیفہ ہادی نے اپنے بائی ہارون الرشید رشید سے خلافت کی نامزدگی چھیننی چاہیے لیکن وہ یہ کرنے سے پہلے ہی قتل ہو گئے امین الرشید اور مامون الرشید کی جنگ تو مشہور معروف ہے امین الرشید اور مامون الرشید یہ دونوں خلیفہ ہارون الرشید کے سائز ہیں امین الرشید نے مامون الرشید کو خلافت سے برطرف کر کے اپنے بیٹے موسا کو نامزد کرنے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ مامون الرشید نے انقلاب کھڑا کر دیا اور امین اور مامون کے درمیان لڑائی ہوئی یہ لڑائی امین اور رشید کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوئی پھر مامون اور رشید کے بیٹے عباس نے اپنے چچا متسم باللہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کی متسم باللہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے عباس کا کام تمام کر دیا پھر منتصر باللہ نے اپنے والد متوکل کو قتل کرنے کی کوشش کی مکانت ولاحدی من اسبا بھی تفکو کل بے تل عباسی کم قبل من اسباب تو جیسے ولیدی کا مسئلہ اموی خلافت کی تباہی کا ذریعہ بنا تھا عباسی خاندان کی تباہی کا بھی ذریعہ بنا اللہ اکبر خلافت شورا کے ذریعے ہونی چاہیے میراث نہیں ہونی چاہیے شور جس کو بھی مناسب سمجھے اسے مقرر کرے تو یہ صحیح نبوی منہج کے مطابق خلافت ہوتی ہے عباسیوں نے بھی امویوں ہی کی طرح خلافت کو بطور میں راس اپنی اولاد اور اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ انہوں نے بھی دیکھا اور اس کے کڑوے پھل انہوں نے بھی چکھے دوسرا جو مسئلہ عباسیوں کی خلافت میں موجود تھا وہ ہے بین القومیت کا مسئلہ عرب مسلمانوں نے ممالک فتح کیے مفتحا ممالک کے باسی مسلمان ہوئے انہیں موالی کہا گیا یعنی اربوں کے دوست مولا دوست کو کہا جاتا ہے آقا کو بھی کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں موالی سے یہاں مراد یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ یا ان کی دوستی ہوئی یا ان میں سے بعض غلام بنے پھر انہیں عربوں نے آزاد کیا بہرحال ان کو موالی کہا جاتا تھا یعنی عربوں کے دوست یا عربوں کے آزاد کردہ لوگ وقدمہ اسلام و الفاربقی قومی دین اسلام نے طبقاتی تقسیم اور قومی تعصبات کو ختم کر کے تمام انسانیت کو ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی قرار دیا خال اللہ تعالی انما المؤمنون انخوا مسلمان تب بھائی بھائی ہیں اسی بھائی چارے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا لا على عجمین الا بتخوا کہ کسی بھی عربی کو کسی بھی آجمی پر فضیلت حاصل نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر میرے بھائیوں میری بہنوں دین اسلام نے بہت عظیم اور روشن اصول مقرر فرمائے ہیں خواتین کے حقوق مسلمانوں کے حقوق تعصبات سے دوری طبقاتی تقسیم سے دوری لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شریعت سے دوری پیدا ہوتی جاتی ہے نتیجہ اس کا عروج کے بعد زوال ہی ہوتا ہے بن امیہ کی خلافت میں عرب قومیت کی ایک لہر آئی جاہلیت کے زمانے میں جو عربی قومیت اور عربی تعصب موجود تھا وہ دوبارہ زندہ ہوا عرب اور آجم میں ایک طویل لکیر کھینچ دی گئی عرب اور آجم میں ایک انمٹ قسم کی نظر نہ آنے والی اور بعض جگہوں میں نظر آنے والی لکیر کھینچ دی گئی چنانچہ اجمی یا موالی انہیں دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جاتا تھا حکومتی مناسب اور سرکاری عہدوں میں ان کو خاطر خواہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں رکھا جاتا تھا حتیٰ کہ بیت المال اور غنیمت کی تقسیم میں بھی عرب اور آجم کی تفریق کی جاتی تھی بعض ایسے سرکاری حکام بھی موجود تھے جو کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی آجمیوں پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر خراج نافذ رکھتے تھے اور ان سے اصول کرتے تھے مرحم اس اسلامی اصول اور دینی قائدے میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے لوگ خصوصی طور پر عجمی مسلمان امویوں سے بیزار ہوئے اور انہوں نے عباسیوں کی دعوت کی تائید کی وکان و اعوان العباسی نفیقہ مت دولت یہ پسا ہوا طبقہ عجمی مسلمانوں کا طبقہ عباسی خلافت کے قیام میں اس کا بہت بڑا کردار تھا اور عباسیوں نے بھی علی انسان عبد الحسان کے مطابق چونکہ ان آجمی قوموں نے ان کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا تھا ان کو خلافت دلوائی تھی اس لیے انہوں نے آجمی مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا بہت بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر آجمی مسلمان نظر آنے لگے برمکی خاندان سب سے پہلا خاندان ہے جس نے عباسیوں کا دست و بازو بن کر خدمت کی ابولا عباس صفح کے زمانے سے ان کے بہت بڑے بڑے وزرا اور بڑے بڑے گورنر ہوا کرتے تھے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں اجمی مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی عباسی خلافت میں ان کو بہت بڑے بڑے عہدے دیے گئے جیسے کہ پہلے آرگ کیا گیا تھا کہ جس کام کے دو پہلو ہوتے ہیں خیر و شر کے پہلو وہاں نظر آنے لگتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی ہوا ایک طرف سے آجمی مسلمانوں کو ترقی دی گئی تو دوسری قوموں نے یعنی آجمیوں نے عربوں کے خلاف ایک محاذ سنبھال لیا اس زمانے میں چونکہ فارسیوں نے کافی ترقی کی تھی انہوں نے فارسی قوم کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کیے جن میں بنو اسہل اور بنو طاہر کے قبیلے اور قومیں بہت مشہور ہیں خیر سے اگر وہ صرف فارسی قوم کی تعریفیں کرتے تو شاید اتنی بڑی مصیبت پیدا نہ ہوتی لیکن ان کے ادیبوں اور شاعروں نے فارسی تہذیب و ثقافت کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ عرب قومیت اور عربی تہذیب و ثقافت کی برائی بھی بیان کرنی شروع کی اس سے یقینا مسلمان چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ عجم ہوں متاثر ہوئے پریشان ہوئے خصوصی طور پر معمول و رشید کے زمانے میں اس فتنے نے بہت زیادہ ترقی کی ادیبوں اور شاعروں نے یعنی قوم پرست ادیبوں اور شاعروں نے فارسیوں کی تعریف اور عربوں کی مذمت کا سلسلہ شروع کیا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا اس لیے کہ آجمی مسلمانوں کے جتنے بھی حقوق ہوں انہیں اس سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے کہ عرب مسلمانوں ہی کی برکت سے اور ان کے جہاد کی برکت سے آج وہ آجمی مسلمان اور ہم آجمی مسلمان مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں اسلام کی نعمت آتا ہوئی ہے عرب مسلمانوں نے دنیا کی اجتماعی زندگی اور فکری زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا اور اسی کے نتیجے میں آج ہم الحمد مسلمان ہیں بد پرستی بدھ مت ہندو مت اور دوسرے جو بہت سے شرکیہ مذاہب اور طریقے تھے مجوسیت وغیرہ یہ سب ختم ہوئے اس فضیلت کا انکار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے چنانچہ عرب ادیبوں اور عرب شعراء نے شعوبی یعنی بین الاقوامیت کی دعوت دینے والے ادیبوں اور شعرا پر رد کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے عربوں کی فضیلتیں مہربانی شجاعت مروت انسانیت فساحت ان باتوں کا تذکرہ شروع کیا اور خصوصی طور پر اللہ جل جلالہ نے اربوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور قرآن کریم ان کی زبان میں نازل کرنے کے مسئلے اور انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو انسانیت کو ہدایت ملنے کے مسئلے وغیرہ کا تذکرہ کیا اور یہ حقیقت ہے اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تاریکی سے روشنی ظلمت سے نور کی طرف کا جو سفر ہم نے اور آپ نے اور ہمارے اور ہمارے اعظمی آبا و اجداد نے طے کیا وہ انہیں عرب مسلمانوں کی برکت تھی میں یہاں پر آج کے درس کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پھر بھی فضائل کے باپ میں معتبر ہے انشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب العرب لثلاث عربوں سے تین وجوہات کی بنیاد پر محبت کریں عربی اس لیے کہ میں عرب ہوں والقرآن عربی اور قرآن عربی زبان میں ہے ولیسان جنت عربی اور اہل جنت کی زبان عربی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہر قوم کے اندر خوبیاں اور خامیاں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں لیکن عربوں کی مجموعی فضیلت سے انکار کرنا یہ خطرناک مسئلہ ہے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے چونکہ اس زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم رحیمہ اللہ جو کہ ایک عرب تھے باب الاسلام کراچی جسے اس وقت دیبل کہا جاتا تھا وہاں سے داخل ہوئے تھے اور انہوں نے سندھ ملتان ان علاقوں کو فتح کیا تھا میں بطور مثال صرف پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ دوسری جگہوں میں بھی اس طرح کی باتیں آج کل چل رہی ہیں محمد بن قاسم رحمہ اللہ ایک فاتح تھے ہماری ہدایت کا ذریعہ تھے لیکن آج انہیں غاصب قابض اور مختلف قسم کے القابات دیے جا رہے ہیں جسے جی ایس این وغیرہ قسم کی تنظیموں نے بہت ہوا دی ہے یہ بات بطور مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے ورنہ اور بہت ساری مثالیں ہیں یہی مسئلہ عباسی خلافت میں بھی شروع ہوا تھا اللہ جل جلال اس طرح کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے وصلی اللہ تعالی رخلقی محمد ولی و صحبی اجمائن سبحان و السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ